میرے عمل استاد حضرت علامہ مولانا مفتی فضل عام صاحب کسی جامن برکات کو ملا آپ کے عمل سے قبل انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ اس استقبال کیجیے نعرے تقیر نعرے شاد نشال نعر تحقیر نعرے حیدری نر حیدری اللهم وارفعك والسلام على سيد الرسول وخاتم المرء اللهم محمد المصطفى وعلى اله واصحابه الصدق والصواب وما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللمين إن الله وملائكته يصلون علم بشه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سلادو سلام یا سیدی سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم یا سیدی نور اللہ کا کا یا سیدی خاتم سیتم شوک شوق نال بلند آباد نہ کلو سلادو سلام سلادو سلام گیا سی دیا ملمبیا مرسلی نالا آسا بھی سی واجب الاحترام احترام شری قدر و احتشام حضرت اللہ برادر مکرم استاد العلماء مولانا محمد خادم حسین صاحب رضوی دیگر معزز شخصیات سنی حنفی مسلمان السلام پراؤ پراؤلام جناب دی اس مسجد دے اندر بندہ نا چیز نہلی مرتبہ لب کشائی کا موقع میسر ہوا ہے میں ادنا جا, جا ایسا بے عقل جا طالب علم بھی جڑا ہال طالب علم ہونے پورا قابل نہیں ہوا بندے کا کد ہو چھوٹا کپڑے وڈے پوا دئیے انگل دو فٹ کا بندہ ہو فٹ کی کمیس پوا دلا لگنا ساڈے ورگے چھوٹے بند جنہوں ہالے کوئی پتا ہی نہیں علم کی القاف ساڑے واسطے الٹا تزلیل دا سبب ہے بس اتنا ہی سڈے واسطے کافی ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے دینے متین دیا چار گلا جو بزرگوں تو سنیاں سمجھے نے وہ اگے سمجھا پڑھا دینے سورت اللہ تعالی مجھ جیسے ایسے حقیق دے وہم و گمان تو بہتر بنا دے, دے, دے. میں جناب دے سامنے مختصر وقت دے اندر جس موضوع تے تفتگو کراگا اس دا نام ہے مقصود اصلی سے دوری مقصو اصلی سے دوری اس اندر گوتل غوث را رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی آ جائے گی تذکرہ بھی گا لیکن اصل جو اس محفل دا مقصود ہے وہ تے اپنی اصلاح ہے نا غوث پاک دی شان تو اللہ نے جو بنائی ہے برحق لیکن جیڑی ساری اپنی شان ہے کوئی انسان سمجھیے نا بھی سا اپنا مقام کی اسی حوالے میں پرانے حکیم فرقان مجید دی آجت تے معروف و مشہور تلاوت کی اللہ تعالی نے فرمایا وما خلک تل جائے فرمایا میں انسان عبادت واسطے پیدا فرمایا عبادت تجاب دی, دی تفسیر سناہبر الما عبد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کی کیجا رہ مگر عبادت کیوں کہ ذریعہ معرفت حق اس واسطے معرفت نو تعبیر نابیر گیا عبادت دینا ہے اصل معرفت مقصد دی اللہ دی پہچان جس دا حدیش قدسی دے اندر نگر ہوا گن تو کن زن مخفی آنہور فا پلک تو, رفا فخلق تو محمد اللہ علیہ وسلم میں مخفی خزانہ میں مینو محبت ہوئی کہ میری معرفت ہو ملائکہ جڑے نے اے اللہ تعالیٰ دی ایسی مخلوق ہے جڑی ہر وقت ہما وقت عبادت الہی الاحی در مصروف رہتی جی مگر خلافت الاحیہ اور اللہ تعالی دی ایسی عبادت کہ جس عبادت دے دگے رکاوٹ خواہشات نفس بھی نا اے ہو جی عبادت فرشتے نہیں کرتے اللہ آسل ایسی عبادت کرانا چاہتا سی کہ میں ایسی مخلوق تیار جنہاں دے اندر خواہش نفس ہوئے جیڑی ہمیشہ نو میرے تو دور کرے لیکن پھر وہ خواہشات نفس نو نسے پشت پس سٹ کے کنڈ پیچھوں سٹ کے پھر جاگن بھی جاگ نیندر رات دن میری یاد کرن، میرے ذکر و فکر چ مصروف رہے کہ عبادت الٰہیہ بغیر خواہش اے نفس تو یہ کرن آرشتے ہے سن انسانوں نو اللہ نے اس واسطے پیدا فرمایا ہے کہ اللہ کی عبادت معرفت مارفت ان حاصل کہ جس عبادت دے اندر رکاوٹا بہت سارا امن خواہشاں نفس دیاں اور اس دنیا کے مالو متا دیاں مگر پھر اللہ سونے نے فرشتیاں فرشتیا نکھا ہے کیا فرشتو ویخ لو جنہوں کو لکھا رکاوٹ نے ان ساری رکاوٹا پچھا سٹ کے پھر بھی میرے واسطے یبھی تل رب سد وق فخر جدوں رات نو قیام کرنے والے قیام کردے اللہ دی بارگاہ دندر باج علید گستا می ردی اللہ تالانو جیسے گوسے سمدانی جیسے اللہ سونا مباحت فخر فرما ہے فرشتے ویکھو دے تو آڈے کول روکن والی شہ نہیں مخالف نہیں جیڑا توانو تے کچے میری عبادت تو روکے میری فرما برداری تو روکے مگر اے در ویکھو ایسی مخلوق میں بنائی جے جہے جناب جی اپنے اندر مخالفت بھی رکھتے نے اے جی دشمن نفس بھی رکھتے نے جڑا انہوں نو میری یاد مارف ذکر تو دور کردے مگر ان سارا چیزاں پچھا سٹ کے تے میری محبت در کے میری یاد چ مصروف رلطان جی الارفی فرما نے رات رتی یارانی دے راتی رتی یارانی دے ات دن نی بر یارف دی گل یار رف جانے عارف دی گل عارف جانے کی جانے نفسانی کر عبادت کوج ہو جایا گئی جوانی ہو و نصیب اتنا دے باہو نصیب اتنا دیباہو جنا ملیا پیر جلانی ہو والا دیا بندیا غور فرما جی میں جناب تین گودام سے سودا وکد ہی نہیں اکبال تا ہیو کلندر لاہور ہی شکوا کردہ ندیا نشان منزل مجھے نے ندیان نشان منزل مجھے اے نے مجھے کیا گلا ہو تجھ سے تو نار نشی نائی نہیں مزہ نہیں آیا ذرا گونج پہ جائے سبحان اللہ تاکہ جان رہی قوم چیتی سو جگان ناستے بڑے جتن کرنے پہن دے نے اللہ ہی نا نو جگا پر جدو سو جاگ پہن دے نے پھر مدت لگتی ہے انہوں سوتے یہ جاگتے بھی اور جاگ پہن دے مڑ اوکھے نے <laughs> قربان جاگ گا اور فرمالا دیا بندیا ہوں میں جڑی گل کرن لگا انسان دا مقصود اصلی یہ کائنات نے اج کل دے انسان دا مقصد جہاں تخلیق دا اج کل کا انسان نہیں سمجھتا وہ سمجھد میں کھان واسطے آیا وا ماری ہوٹل چاہ پیو واسطے آیا وا میں آیا وا جناب راتى فلما درد گزارن دی خاطر جيٹ جناب ساری رات ڈھگا باندہ وگدا رہدا ہے ڈگا جدوگدہ رہے تک کے ڈگ پہ رات انج جنابان پٹرول لگے کہ سدے پیدا ہو جی اتو جناب سبق پڑھان والے بھی اتو مرشد بھی ار گیا جنہ نے خدر کا دا روپ دھاریا کم ڈاقو والے کروا جناب مارن جڑے راما درشن والے نے خدا دیا بندیا مگر خال کائنات نے گل لکائی نہیں جن پیدا کی خلق تل جل انسان مالک فرما میں توانو صرف اپنی عبادت لا جنو سے انسانوں غور کرنا جناب انسان مقصد اصلی مقصد اصلی عبادت اون جڑی شاید ضروری ہے او معاش ضروری مکاسے دے معاش ضروری نے کیونکہ جیونا ضروری ہے مر گیا تے عبادت کم کرے گا جیونے داست چاہیے حاصل گا روے بندے وسیعلا وسیلا مقدران اللہ سونے نے انسانہ جا بنایا ہے اے کوئی فرشت ورگی مخلوق نہیں جنہ کم تو بغیر ایک کم عبادت اے اتنے سہ کم اللہ سونے نے مداری پا دیتی ہے رد العالمین سونے نے انسان نو فرشتیاں تو اس واسطے کہ اے ہو جا انسان جنوب جی ہوبے معاش بھی اُنہوں کرنی مگر پھر بھی قصبے معاش کر کے لا تل ہی جا نہ تجارت انفلا د پاوے نہ اولاد گفلا دے نہ مال گفلا دے مول رب العالمین دا ذکر فرما انسان ہے اشرف اشرف اے یہو جہان انسان جہاں حضرت پاک آخیا جا اپنے اصلی مقصود نو نہیں سمجھ سکا جڑا بندہ انیا ایسا مصروف ہو گیا ہے کہ دنیا جو گئی رہ گیا ہے اے دنیا کے کڈونے رب سونے نے بنائے نے امتحان قرآن پیا فرما تبارہ کلوی بی ہل ملکو والا کل شدیروں خلکل موت ویا تل ب لو گم او کم آسن امتحان نہیں بنی پی اللہ میں پیدا ہے تو ازمان ہے سوائے کرے گا مہاراج مائش ہے اور اس دنیا جوگا ہی رہ گیا بوڈی بچے دکان جوگا ہی رہا یا جوگا رہے ہی کوئی نہیں دے پرچے تو فیل ہو گیا بچارا اور اللہ جد فیل ہو جاوے نا بندہ اتے ریت بڑی ہے لوکی اللہ دے پرچے پاس ہو گیا تو رب پکا ہی فل لینا مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے مکتبے عشق کے انداز نرالے دیکھے کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا سبق یاد ہو گیا امتحان ہو گیا رابان جوگے رہا جی فیل ہو گیا راب آ لس کٹونے پہلو دیتے سن بھی ہوا یہ نہ جو ہی رہ جا دفا روی میرے تو دور روی اگر نہ گیٹکا کھیڈ تیٹکا کھیل جو گئی ہے، تو اس لیک نہیں کہ سادے نر پیار پا سکے خدا بھی بند ہر کسے نو لیلا نصیب ہوندی ہوں اندر واسطے بھی خاص مجنو ہوندے ہیں رب سونا جنوب اپنے اسنو جمال دے عاشق کرتا ہے نا وہ نسیباں والے ہوتے ہیں کدو یہو جی خیر رب سونا ہر کسی کی چولی ہے غور کر اللہ دیا بندے اس گل پرانے مجید تو استدلال کرنا بلکہ استدلال کی وعدے نس پیش کرنا سورجرف اللہ فرماؤں ل ج لال می بل روتے سو ماری جل ہر بلی بوتےم اگواد سور عَلَيْهَا یت اللہ ہے جے دی ایک گل نہ ہوں پیفرو بھی پاسے می اللہ فرما جیرے کردے می نو نہیں منگتے دے واسطے میں کرنا سی میں چاندی دیا بنایا سن و مہار جا دے مکان دیاں سیڑیاں میں چاندی سن والے میں گھر دے دے دروازے سونے چاندی بنا سن ہاں جی سورو رن تختے پہن وا مجیاں سونے چاندی دیاں بنایا سن جد تک وا زخر اس آیا کریم نے بڑی گل کھولی दसद प्यारा बसोना कुरानी मजिद अंदर फरमा ये लोग सुन लवो जे ए गल ना आती के मुसलमान भी दे दे देने सन फरमाया मैं काफर दे इना एक माल देना काफर इना समान देना काफर मैं जनाब घर दिया छत जेड़िया सोने चांदी दया बना दा मैं ओना दे दरवाजे सोने चांदी दे बना दा मैं ओना नीडिया जाना सन घर नोने चांदी दया चढ़ा देनी सन کیوں اس وا ہویا رب دا دشمن کڑا ہے ہوا رب دنکر کڑا ہے پیدا کرا ہر شیز دا رب لالمی مگر اللہ پیار فرما ہے میں اپنے دشمن سونا چاندی دولت دے کیوں ایسا تے اللہ دے دے ادھر جو گئی لوگ سونا ہوا رب سونے دس مقصد نو پہچان ہے حضرت پاک رضی اللہ سرکار واگو جناب جی اپنے دا جناب حال جو کے جاندے نے پہ حال جو کے جاندے نے صدا سداؤ دیے ماں ہوتا لحاظ آؤ ابدل کادر تقصد لیا تو تیرا جانا میری یاد واسطے دے تے رب دم نہ کیونکہ دے بارے پیا فرما ہے میں جناب سونے چاندی دیا سیڑیاں بنا دینا میں چھت بھی سونے چاندی دیا بنا دینا نہ چیزاں رب, دے دے رب, دے رب راضی ہو جاوے او جا سلمان فارسی پاوے گلیات گزارے سمجھ لے یہ رب نے رحمت احسان کیا ہے سلطان فرماؤں الفری او سنا دل میرے جلا کوک او نہیں سنف اللہ نے جدو فرمایا اے دونوں اے مخلوق میری دسو کیا میں تھوڑا رب نہیں ہوں سارے بجا کواج ہو کے آخر سی کالو بلا قربان جا ملا <سلام> دیا بندیا رب نے آکھیا کی گل ہے میں رب نہیں ہوں سارے آخیا تا رب ہے مگر دھرتی تک سہ گول گئے کئی نصیب والے جنہوں نے اس سبق یاد رکھیا اور سبق نا نے یاد رکھا سی ہاں انزرت ہے ویس کرنی رضی اللہ تعالی جان آپ جدو حرم بن حیان گئے ہاں حرم بن حیان نے جا کے سلام آ کے السلام علیکم والی اویس کرنی نے جواب دتا والم السلام یا حرم بن حیان حرم بن حیان حیران ہو گئے پہلی ملاقات کدی نہیں ملے مگر انہوں نے میرا نام کتوں یاد ہو گیا چل گیا اصل پہ جدو آلامیہ رواج اندر رب نے آخیا سی اللہ سو بی رب تیرے ادو ہی سہم ہے تینوں ادو دیا ہے مان جا والا دیا بندیا جا یا بندے اور سنا دل جند بلا کار پو تین رازن دنیا کر پو تن دن را زن دنیا جو تقدار مرد ہو پوے وہ تن دن را ذن دنیا خدا دیا بندیاں تینسان اگر نفا نقصان انسان دے لے صرف دے لے یا نبیا اللہ سمجھتے اسے واسطے دنیا نو اللہ نے آخیا کھیل تماشا کھیلوں کون بچا ہے معلوم ہویا رب کے کاغذات اِنہیں مردی ستر سال دے ہو جائیے نا چید داری بھی کر پائیے رب کے کاغذات اے ربزات اگر سیاح ہے تے داتا گنج بخش جیسا ہے جڑا دیا کر پوے وہ تین دنیا جو تو حق دارا مرندی دیو آشک مل کبو نہ پاہو آشک مولی بہو ایک ہزار روزاری روندی بندہ ایک اصلی ایک مقصود ہوتا ایک ذریعہ ہوں مقصود کا گل سمجھنا ایک مقصود ہوتا ایک ذریعہ مقصود ہوتا سیا کام ہے کہ مقصود ہتھوں نہ جان دے ذریعہ ذریعے ایسا نہ اچھ کہ مقصد ہی جانا میں مثال دینا میں اتے آیا سپیکر اگے لایا تھی سارے کٹھے ہوئے جے مقصد کی ساز کرنا اے سپیکر یا اتے دوستوں دا کٹھا ہونا اے اصلی مقصد نہیں سی مقصد اصل ہے واض کرنا جے میں نو اتوں لیا کے پچھا لے جدھر نہ لیا واز کرا دے تے اصلی مقصد جدو حاصل نہیں سنا تو اس محفل دا اینا کا ایسا کھیچل ایک بندہ بس سے بہتا ہے بس سے بیٹھ کے جانا ہے جناب ملتان شریف جی میں شاہ نے آلم دے دربار سے جناب زیارت کرنے جا رہا یا میں یہ چنگی نیت سالا بندہ تو کوئی یہ میں ملتان جا رہا تو ابھی جا کے کوئی ٹگی لاواں جیب کتراگا ہوں ایک بندہ بس ذریعہ ہے مقصو نہیں مقصو ہوں دربار شریف شاہ رخ نے عالم دہچنا جے وہ بس نو فل لو تو اترے نہ خوب جائے کہ نہ دربار سے جائے تو نہ زیارت کرے تو اس جان کا کوئی مقصد پورا ہوا اسے بے وقوف بندہ ہے جڑا بسرو جفا مار بیٹھا ہے خدا دے دیا بندے روزی معاش دنیا ایک اصل ذریعہ م... ہے صرف رہن جی رہ جی رہ کے تے اس خالق دی عبادت کے مارفت حاصل کر لئیے اللہ اسان ذریعے چی اب گیا بھائی اصل مقصد جانا رہا دنیا چی اے خوب گیا بھائی عبادت جیڑی جاستے بنے سو ہاتھوں نکل گیا ہے بلکہ ہوں یہ تک نوبت پہنچ گئی ہے بھی جیڑا کوئی عبادت کی گل کرے اللہ دی مارفت دی گل کرے رب دی تابے فرما برداری دی کی وہ نک ن جڑ جانے लत्त खिंचल डे तूा भी रख अपना दीन अपने उछल के हालांकि सानू असल मकसद पा दसद मगर कोई गल नहीं असल गल जिस बंद बीमारी अकल मारिया जाए ना بندہ oh, ہمیشہ دوست نشمن سمجھتا پاؤڈری پاؤڈری جنہوں <تصفيح> ساری بولی جہاز جاندے جا نے وہ میں نہ ہونا بھائی کئی جہاز اٹھتے آخر جی اس دور نے ترقی بڑی کی واقعی جہاز بنایا میں مگر دو طرح آخے وہ کہڑے جی میں آ پلیٹفارم توٹ دا روڑی توٹ پلیٹ فارم تو سواریاں نو چا روڑی توٹ دورے چک لاؤڈری جڑا بہلی پاؤڈر پینے والا گل سمجھنا میری میں مثال دتی ہے میں ایک جگہ سے تقریر کریا تو مینو یہ کہہن لگا چیشتی صاحب تُسی جان کے ہاسے مزاق دیا گلا کرتے جے بندے نو مسی بہ کے ہسا دے جے گی میں گل تو حکمت بری مثال دینی ہوں دیئے اگلے تے میں انہوں گالتے رومن دی ہوں اگلے ہس پہن تے ہوں میں کتوں روکا گل تو اصل رون کی ہوں ہوں اص جو پئی دنیا ہاسے تے لگی ہے عمر شریف نالی جڑی قوم گل نہ ہسنا ہے حالانکہ میں کیا یہ گلا ہسن والی نہیں ہوں میرا مقصد بیان کرنے کا یہ ہوتا ہے بھی اس حکمت دی گل دیسی زبان کر کے مسئلہ سمجھا دتا جائے جیڑا ہے جیڑا ہوں پاؤڈری جہا ایمان دسو جہا بندہ ان پاؤڈر چھڑا آخے وہ کرتا اندر لڑتا کہ نہیں گلے پہ حالانکہ پاؤڈر چھڑا آدمی دوستی پا کر دشمنی ہے دوستی پا کر دا مگر وہ اقل ماری گئی اس واسطے انج نہیں پی آ دوست دشمن دی پچھان گوالا بیٹھا ہے اللہ دیا بند ہے دنیا دا سانو باؤڈر لگ گیا ہے دنیا کی ایاشی کا نشا لگ گیا ہے جڑا دے دے دے خلاف گل کرے گا جڑ جانشمنی پیا کرتا دی امت دوست ہو سکتا ہزور جن حضور جنہ امت نہ دوستی تو محبت ہے کسے نو حضور سرکار نے کیوں دنیا دی نفرت دلائیے؟ کیوں دنیا دی مذمت کی تھی؟ معلوم ہوا اس طوائفا دا خڑا چڈنا ہی پہندہ ہے. اے دی طلب نہ کر ذریعہ سمجھ لے یہ مقصود نہ بنا اج کل دے سبق پڑھائے جار دی دنیا ہی کچھ کھا لو جڑا ون سمنے سبق سننے چاہتے چار دن دی دنیا کھا لی لو جڑا تو مر کے قسم نا سیدا جنم نو جن جا اے مقصد انسان کا اجی دور انسان دا اے مقصد بن گیا ہے کہ <تصفح> کھا پی مو جڑا کے کرنا کی ہے جی آخ مہربانی روڑیاں نہیں بھرنیا جس حاجت آئی ہوں لے عشر ویخیا کرو حال کی ہوں گل چیتے آ گئی حضرت عبد اللہ نے مسود ردی اللہ تعالیٰ نو حضوری نے جا رہا سر نار غلام دو چار روڑی دال بھی گزرے نا تو بےلی نک تپڑا رکھ لیا نسن لگ پایا نے فرمایا بےلی جاؤ انہاں آخیا حضور کیوں فرمایا ہے روڑی مینو کئی انہوں نے آخر جی کی آئی پی فرمایا یہ آدھی ہے خوشبو دار مٹھائی س میں تے دکان تھی تے سرمیا نے مین کھادا کے بدبوار کر کے مینو سٹ دتا نفرت میں انا کہ میرے تو میں کر دینکر تدبر اللہ کی مخلوق قرآن آد سوچو وہ سوچن یہ نہیں بے سوچ کے سونا کھ لیاؤ چاندی کڈ لیاؤ غور کرو कि है यह कोई गल नहीं बतख नहीं है इन्हना आ बतख जी एह रखती गापे झार वे मूह मारे ने बदख तेना मन मैं अगले दिन एक तकरीर आख्या मैं क्या दसो गिरज गिरज जिन्हू करगस आख्या जाता है गिद आख्या जाए वह कि पहाड़ा में बोलो किथे وہ دسل مسکر کتنے آ پہاڑ مردار مریا ہو مردار مریا ہو جناب پیڑیا رہی بھی آرخا مریا گرج نو فون کرد پہنچ جا پہاڑوں میں بیٹھی گرج اوتے اپڑ جاتی ہے کون ان دستا ہے کہ میں فون آ او خدا دیا بندیا گرج کی فکرت بھی اللہ نے جتھے مردی مردار ہوئے ہو بدبو پہنچ جی وہ کافر پیڑے بھی فکرت بھی اج بھی دنیا مردار جب ہوئے کافر پہنچ جائے اب مگر مومن ازمام جاندے جنوب کلندر لاہوری نے شاہی نکھا جگہ تے باز آخیا آوے اور جتنے بھی بہت نا مردار پیروں بھی پیا طلب نہیں رکھتا ہمیشہ دن کا رب تھی اللہ <سؤال> رہتا اندر اقبال فرمودے میں پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں پر کرگز کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور گرج جنا اچھی اڈ جاوے منہ تھلے رکھے گی مردار نو ڈھونڈے گی شاہین ہمیشہ اقبال نے شاہی کرگس کی گل ہے اقبال نے مومن شاہین شاہی آخر مومن رب دلبگار رہی ہے کافر دنیا, دا ہی رہن دا ہے مومن دنیا نو ضرورت ضرور سمجھدے مگر مقصود نہیں سمجھد مقصو گلط نول انسانی اقبال دہ معروف زمانہ شیر اے لا تیر لاہوتی اس رزق سے موت سموتھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہی کا کی مطلب اس شیر دا مطلب اقبال لاہوتی لاہوت وہ آلم نو آخیا جاتا ہے جنو آلم آخنا بھی مجاز ہے لاہوت جتھے اللہ تو سوا کچھ نے وہ آدھ رب دیا سل بگارا اس رزک بہ جائیں چنگا جس رزک دے ٹھن پرواز کتا ہی آبال نے دس کہ دنیا رز ماش اس ذریعے اندر جی ان ایک خوبان آ جی نا مقام کہ تین اگلی پرواز تو ذرا ہی روکنا ہونے آخو پیٹ کے پتھر ہی بن لوگے چنگا ایمان سبھی بے خدا نے بننے نے کہ نہیں بنے <سؤال> لیکن ایمان دی گواہی دیا جی کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ٹھوکر نال اپنی ٹھوکر مار دے پیرا دی کی کیا سونے دے پہاڑ نہ بنا دے <سؤال> لیکن پتھر بنی کرے وہ یار اس مقام دے پتھر تتر دے نے جدو حضرت جابر دے گھر جان اسی جنگ دے اندر جنگ ایک جن کا نام جنگ خندق حضرت جابر حضرتر گھر گئے فرمایا کپڑا پا دے انہوں نے ارد کی کملی والے والا میں تر بندیاں دا کھانا پکایا حضور نے فرمایا میرے سارے یار میرے نال آ جان سدار صحابہ آئے گرام تر گیا حضرت جابر دے میڈے پریشانی آ گئی گھر والی پتہ لگا انہاں فرمایا اے دس नबी पाक अपने आप ला आए ने तू नू लिया जागरूकते नबी पाक आपे लारे लश्कर न फरमाया मुझा लैके आया ए, जाने लश्कर जाने मथे परेशानी आ गई घर वाली नरमाया दस نبی پاک اپنے آپ لائے یا تم لے آئے نا توں لیا چاگر فرما نے نبی پاک آپ ہی لے کے آئے سارے لشکر فرمایا من جا لے آیا ہے لشکر جانے بیوی کہ بی لگی ایمان والی بی اج دیا بی نو لین مدھے دے متہن پان ست تھپ نے بندے نو تیرا خراب جناب اس ڈشکری نو لے آ گیا خان سڈے اگے ہی حال پتلا مگر اے بی نہیں سن اج دے دور دیا بیستا نہیں بی سن وہ دیسی زمانے دیا بیبیاں سن آدی سن سا خیر جڑا رب دا بھیجیا مہمان آ جائے ان کیونکہ بزرگ فرما رہے مہمان نصیب لے کے گنا لے کے گناہ لے کے دی رضا دی خط خیر ہونے ہوٹل ہی بن گئے نا رولا ہی موقع رولا ہی موقع رات آؤ تو ہوٹل چو پانچ سو روپیہ لگے نہ کس کوئی میزبان نہ نہ کوئی مہمان ہاں جی پہلا یہ نہیں سنوندے ہوٹل جنہیں بھی آنا شہر والے بندے انتظار رہنا یار پراواج سڈے کول ہی ٹھہر جا حضرت ابراہیم علیہ السلام میل سفر کر کے مہمان نو لبے ہوندے سن ان چر روٹی نہیں دے جنہ نا چر نال نہیں سنبھا رہے کسے نو نئے دور آن کے پتا کوئی بندے بچت کرنی چاہیے بورڈ لگے نے بچت بچت بچت کرنی چاہیے گھر کرنا رکھے جابر رضی اللہ تعالی کو اپنے سالن کپڑا پا دے آٹے کپڑا پا دے ادھر روٹیاں پکائی جان کھول کے دیکھنا نہیں روٹیاں <تصفح> گئیاں سالن حضور ہزور دے گئے ہزار لشکر رج گیا سالن اوے کا رہا ہے ادھر, باک ادھر, ادھر پتھر بنی کھڑے نے پیٹ مبارک دے <تصفح> وہی ہے نالی ادا سولے دالی ادار سولے دکی اوڑے داجا گلاب فرید فرماؤں سونے تریاں آئیے ہی سونی پتیلے ہزار رجائی خلا جنگ در خدا دیا بندیا گور فرما جناب والا یہ توجہ کر لا سونا سام دستا ہے پیا ایمان وال زری آؤ मकसूद ना बनाया जे माश जरिया बना के रखना मकसद जे गई गया समझ तेरे असल सोना लोना गया जहर खुश गया तू ठीकर सौदा तेरा घाटे रह गया ही। फिर तू अपने आप दबाही कर बैठा है वाय ना काम मताए कर वारा اقبال سینے نے ہاتھ مار کے آئے گا ہے ترجمہ ترجمہ ہائے مارے گا ہے رہے احساس لوٹے بھی پیا احساس بھی کوئی نہیں کھ رہا بھی کوئی نہیں احساس بھی کوئی نہیں بھی سا کچھ رہا بھی ایک نہیں وائے نا کام مت آئے جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس دیا جاتا رہا گور کر لادیا بندیا یہ تو سمجھ لائے, دنیا ضرورت ضرور ہے مگر مقصود نہیں میری گل نہیں سمجھ لگی موجودہ خلاصہ کڈ کے پیا پیش کرنا پورا توجہ سن دنیا ضرورت ضرور ہے مگر مقصود مقصود کی خرید لو ٹیرنگ اجم و تصے شاہ سولتان دلٹا چور سد بٹھو آیا کستوری خریدن خریدنے جیت ہلے دنیا بچ جانے وہ نا فقیر اللہ خوشبو نہیں مگر کی وجہ ہوندی ہے یار اللہ دے فقیر جیتے بھی ڈیلا لایا ہونا ہی لا سکتی لا دے نا کہ نہیں معلوم ہوا اصل کستوی ہوں کول ہو جشبو پورے زمانے میں تھم ج اے سا ذریعہ ہے اب کا زمانہ تھیوں ہی رہ گیا مسلمان ان مقصود بنا بھائی چائے ساڈی ضلت سڈے اپنے ہاتھوں آئیے کسی ہور نے نہیں ہی برباد ہوا کیوں حدیث پاک پیش کرن لگا موجودے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا حضرت موازنو اے موازنو اے موازنو پتے اللہ دا حق بندیا بند مولا میں کسی ویلے بیٹھ کے رب گلا کرتا ہوں میں یا اللہ جی تیرے بھی حق تے ساڈا بھی تے حق ہے کہ نہیں سڈا حق ہے تیرے اگے منہ ونگا کر کے منگ لئیے نا منگ ساڈا حق دین تیرا حق ہے قربان جا اللہ بندیاں میرے پاک نبی وسلم نے فرمایا اللہ حق بندیاں دا حق رب حضور اللہ رب دا حق تے کی فرمایا بندیا مولا <سلام> دا <سلام> حق اللہ فرمایا مولا دا حق بندے آ آتے اتے کہ بندے رب دس شہ نی شریک نہ کر؟ آہ! آہ! کسے شہ ن شریک ہوں گل سمجھنی کسی نہ کرنا دا مطلب ہے یہ شہ جا بچ لفظ آیا قادے واسطے آیا حضور اعلی حضرت پیر سید مہر گول رضی اللہ تعالی فرما نے بولیا رب نے ہے کہ نہ شرک جلی ہو نہ ہوفی شرک جلی یعنی جہد بندہ پکا مشرک کے کافر ہوں چٹا ننگا او دا مطلب یہ ہوتا ہے بھی کسی نو خدا سمجھنا یا خدا دا برابر پر سمجھنا شرک کا کی مطلب ہوندا ہے کسے نے خدا سمجھنا یا خدا دے برابر سمجھنا یہ آخر جانا اتکا دی شرک جلی دوسرا ہے شرک خفی چھپیا شرک او سرکہ مشرق سے نہیں ہوتا مگر رب کی رحمت تو محروم ہو جا رب کرم تو محروم ہو جاتا فرمایا وہ کی شرک خفی فرمایا اللہ کے دستے پہ آ دنیا دی کسی سے اعتماد نہ ہوے دنیا دے اسباب دے اوتے بھروسا نہ ہوے اعتماد اسباب تے نہ ہوے بھروسا رب تے ہوے جو وی شرط تیرے کول ہوے نظر ہمیشہ اللہ تے ہی موجود ہوئے میں مثال جا دینا کلاشن کوف لے کے جا رہا ہے جنگل بچوں. دشمنی جی بھروسہ چھوٹ بھروسہ یہ شرک خفی شرک کیتا سو کافر تے نہیں آخان گے لیکن اللہ دی رحمت تو یہ بندہ محروم ہو جائے گا دوسرلاشن کو چکی پر آدھا سونے ہی جدو آ جانی, ہے کلاشن بھی لگی جانی ہے <سؤال> سونے بچاؤ سارا زمانہ مینو ایٹم بم بھی مارے تو مین کوئی مار سک <سؤال> ہے اقبال انہیں لفظوں نے جس گل نو بیان کیا آد اللہ کو گوپا مرد مومل پہ بھروسا اللہ کو پامر دیے مومل پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا رب نظر رب کا بندہ نظر رکھتا ہے اللہ سونے دافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسا مومن ہے تو بے بھی لڑتا ہے سپاہی کیوں کی ویکی خلا رب اجا تبابیلان ہاتھی مرا چڈا ہے جہرا ربا پیلا ہاتھوں ہاتھی مریندے ویخا ہوے او کیوں کسی دنیا دی شاید بھروسہ کرے ہوں رب کا حق یہ سی بندے کسی بھروسا نہ بھروسا رب چاہیے نظر مولا رکھنی چاہیے حدیث بندیاں دا حق مولا دے کہ عذاب نہ دے نہ دنیا دا عذاب دے نہ آخرت والا آب دے پیر کے نے دلیو اصلا اللہ دا حق بھلایا دال متا بھروسہ رکھ کے بہ گیا رب تو نظر ہی ہٹ گئی سل ای طاقت ایک چھاٹے چنجنڈیا ہی مکا دیا گئے اتنے جو گئی رہ گیا رب دا پتہ ہی کون نہیں ان چلے رب تو جو جاندار ہے رب کا حق اصلایا رکھنا اعتماد رکھنا سی اللہ اسباب دے اعتماد نہیں سی رکھنا اسباب بنا ہے سن مگر بھروسہ نہیں سی کرنا اساں رب دا حق بھلایا ہے رب سان ہے میں حق بھلا چڈیا ہے میں تنو عذاب نہیں سی دینا مگر تو میرا حق نہیں پورا کیتا میں تو دنیا ایسی زلیل کر کے ماراں گا خدا دی قسم کر کے آنا دی کی دا سبب پیر سید میرے لی گولوی نے ایس حدیث مبارک کے حوالے نال بیان فرمایا ہے فرمایا مسلمان اس واسطے دلیل یہ رب دا حق نہیں پچھاڑیا رب نے دا حق نہیں پھاڑیا جے اے اللہ دے نظر رکھدہ جنہیں اقبال کہتا ہے نظر اللہ پہ رکھتا ہے مرد مسلمان نظر اللہ بے رکھتا ہے مرد مسلمان موت کیا چیز ہے ایک عالم مانا کا سفر حقیقت نگاہ جو منہ مو رہ گئے جدو مومن نہیں رہے اللہ آدھا جا کسما نو کھا چھے خواہ جا میں کھدے واسطے خیال رکھنا تینوں کدی میرا خیال آیا اگلے بچھو بیٹھا میں لر پھڑ کے بچھو نو مارن لگا بچھو چھال ماری دریا پے آگو ایک ڈڈو بیٹھا جا کے بہ گیا ڈڈو تردا پرلے کنارے جانا می جناب जुलून विश्रीसा फरमाया मैं भी पानी की सतह से टुटता परले पासे जा पहुंचा جدو پرلے پاسے گیا جناب ڈڈو نے جا جا کے سپ پیا ایک بندہ نشے جا کے سپ نو ماریا ڈنگ سپ مر گیا رات ات مر گیا فرما نے میں جا کے اس بندے نو ہلایا جگایا میں آخیا اٹھو چلیا دنوں کے سپ کھانے پیا ہوں اس طرح ایک بچھو دریا پرلے کنارے مگر ضرور ضرور لگا سونیا جا تیرے تو گا فلوے جی ہوں اکھنا ہے جی تیرا بن جا مڑ کن خیال کرے گا سرہی بنتی نشا نہیں کرڈ کی خیال رکھے گا پر یار قدر رب کی پشا بندہ ہر پاسوں سبق سانو پیڑے ہی ملنے ہوئے ساری اکھ کھلی سانو گیاں ڈم کے لگتی ماردیا نظر آئی ضروریات زندگی بے شک ہے جس کے گھر ٹی وی نہ ہو تو بندہ ہی ادھورا ہوتا ہے میں کہ سد کے جا اس قوم دے پورے پن تو جیڑی قوم جنا کنجر نہ لگے قوم ادھوری ہوتی ہے جی قوم اس طرح پوری ہو اللہ ہی اس قوم دا محافظ ہو سکتا ہے اور کی ورنہ خدا دیا بندے مومنٹ اللہ دی یاد تو بغیر ادھورا رہتا بغیر ہے؟ اے ہے ساڈ مقصود اصلی تو دوری موضوع چیڑا سی نا آخر سی مقصود اصلی تو دوری بیان کرانگا یہ دوری ہے سی اص اللہ دا حق چڈیا رب سڈا حق انہیں چڈ دتا اج پھر او کریے کہ رب سونے تے تروسا اعتماد نظر نگاہ ہر وقت مولا دی ذات تے رہے قدم قدم مسیح سوال سنبھال کے رکھیے او ڈانگ دنگورہ ہرا فڑیا ہے وہ ڈنگرا رکھ رکھ کے تے چلدا ہے اور مومنا ان دنیا چل اس طرح قدم ٹکا ٹکا کے رکھ تاکہ کوئی قدم ایسا نہ رکھ کے تے برباد ہو جاویں تلکن بازی بڑی ہوئی اس دنیا دے اندر تلکن بازی تو بچ جا احتیاط نال قدم جما ایسا قدم جما سارا زمانہ سامان تینوں تو ہٹا نہ سکے پہاڑ بن جا شاپنگ نہ بن یہ شاپنگ لفافے نہ بن کہ ہا آئے تو اہ ن ادھر ہوا ہی تو چکے لے نہ پہاڑ بن تیرے لوکی کے کے لوکی تے سہارا لوگ لگیے تے بھی انسان ہی بن جائیے آآ آآ خدا کی قسم کر کے آنا انسان د کوئی کمال نہیں کہ ہاوا میں چٹتا ہوے وہ ہوا ہمیں دا ہو ہو کان اٹھتے پھرتے ہیں بتھیرے لگے فرتے ہے جی بتھیرے لگے فرتے انہوں کا کی کوئی اڈنا کمال نہیں جی دے دھر بندے پترا واگو رہنا اصل کمال ایسے دھرتی کے بیٹھا اس دھرتی کے حدرت سی صدیق اکبر واگو زندگی گزار دے دھرتی غوث پاک واگو زندگی گزار لان جا واگ سی پا کر دی اللہ اڈنے کی کوئی کی گل اڈنے دی میرے گاؤں سے پا دی اللہ تالا لو جگہ تکریر فرما سن تقریر کردہ کردے اڈ پی سر ایسی عجیب گل ہے تقریر کردہ اس طرح کرنا آپ نے گلاما نے ہزور اس طرح کی فرمایا اتو اللہ پیغمبر گزر رہے ہوں میری تقریر واسطے تشریف لے آتے نے میں انہوں دے سلام واسطے پیش ہوا کے پیش اور خدا دی قسم غوث پاک فرما نے فرمایا مرد آخیا ہے جڑا رب کی تقدیر کر لو تکدی جگڑا کر لو آ مرد ان آخیا ہے پتہ نہیں کس درجے دے مرد سن کس درجے کا بندہ سجنیڈی ویڈی گل کر ہے ادا دی قسم غوث پاگ دے حالات پڑھنے دے اندر آئے نہیں پتہ لگا ہے انسان ہی دنیا تو ٹر ہے مار کجدم رہ گئے کیڑے مکوڑے رہ گئے صورتیں تو ہے پر انسان تھوڑے رہ گئے سپ تو ٹو ہی رہ گئے ہر وقت ٹوئیں ڈانگ ہی مارنا دوجے نی کوئی خیر دی گل کرے تو ان خیر نال واپس جان دے ہی نہیں مہربانی حضور کو نہیں ہو بیدا سارے جڑا برائی دی گل کرے گا سارے رل جان گے حضور نے فرمایا میرے حساب اس زمانے میں بجو جے کہ جڑا دین دی گل کردہ سارے وہ ہو جائے اج کل دے سانو رقابت ہوگی لیکن علماء نال اداوت بغض بد بختی کی تریب جن رب تباہ کرنا ہوئے خدا دی قسم دین تے علماء دا دشمن بن جائے حضور نے فرمایا ہو گل آلم بن اور مدعا علوم یا طالب علم بن دین دا شرم ہندی کا در صرف طالب علم بن ا مہیب بن یا, محب یا اینا محبت کرنے والا بن او من یا ان دی گل سننے والا بن و بنی مرنا ہلاک ہو جائے گا آج نال دسو نہ نا نا نال نال نال محبت رکھنے نہ انہوں کے راضی ہونے الا ماشاء اللہ تصبا والا کوئی بندہ ہو جی ہوں پنجے گروہ چلو جا چوہا چ کوئی بھی نہیں نے فرمایا ہلاک ہوو گے پاپے پھر ہلاک ہوئے پایا پنجے گروہ چو آ گیا کہ جنہیں بک رکھنا بد بختی سر آ گئی اس واسطے دعا کرو حضور اسے پاک دے صدقے مولا کائنات ساڈے دلوں کی سلاح فرما سانو دنیا دے فیتنے تو بچاو اس جادو گرنی تو بچا جہی جادو گرنی جادو کر کے تے مسلمان نو ٹاہ کے ٹر جی نہ مراد ایسا دوکھا دے کے جی مسلمان دوما جانا تو محروم رہ جا اس واسطے اللہ رب العالمین آپ سونی فرماوے گیارہویں شریف کا ثبوت قرآن و حدیث سے واضح فرمائے ترونجا سال ہو ہے گیارہویں شریف کا ثبوت ہی نہیں آ سکتا ہاں ہاں ہاں کوئی برائی ساڈے مربت انستے کدی سبوت نہیں منگایا برائی کرنے آ بغیر سبوت تو بغیر دلیل تو. نیکی دی گل آئے تو سبوت پیش کرو میں موٹی جی گل تین سمجھا دن گیارہویں عیسالے سوابسالے سواب کی ایک سورت عسالے ای سواب بغیر قیودات داد دا سنت, سنت نبی پاک خود کرتے سن حضور د صحبا کرتے سن کو تو بغیر کے یارویں دن کرنا پاک سرکار نوال سباب یارویں دن کرنا یا دا نا لا کے بارہویں ہے اس طرح بندے کٹے کرنے نے اے جی یہ قیودات ہٹا لو خالی سواب عبادت صدقے خیرات دا پچاؤ سنت مستفا اور سنت صحابہ ہے <تصفح> مسئلہ اے اس طرح دی قیودات دت جہاں نے یہ مستحب نے اس واسطے کہ جس شاید اصل سنت ہوئے او دے اندر کوئی اضافہ ہو جاوے تو اس اضافے نو مستحب نستحب آخر جائے میری گل سمجھے کہ نہیں سمجھے لہذا یارویں شریف ہاں میں ایک مسئلہ ایک بیان کیتا ہے پنڈ کیا کر جانا ضروری بڑھا ہے لوگ یارویں شریف کے بارے بھی سوال کرتے ہیں کل چالیسویں ساتیں تیجے دے دسویں دے سا... برسیاں انہ دے بارے بھی کرتے ہیں انہوں کے بارے ساری شرح دا مسئلہ اے یہ کہ اگر مال حلال ہوگی نیت سالے ہو بے, نک رکھنا مقصود نہ برادری کی آخے گی پیو دول ہی نہیں امراد نک نیت نہ ہوا اللہ دی رضا مقصود مقصو ہوئی تاکہ کچھ میم سوا ملے تے میں اپنے پیو نخشوا لا کسی کسے نے یہ نیت اور دعوت نہ ہو صدقہ خیرات دعوت کس طرح بھائی برادری نلاوے جمع ویاہ شادی کے اتنے کارڈ بھیجی دن برادری. برادری نو برادری خالی نہ بلائی جاوے برادری نو دعوت نہ دتی جاوے روٹی برادری نہ پکائی جائے روٹی پکائی جائے غریب تشکین لڑ برادری نہیں کھا لوے لو تو سواب ہوا جی سرے تو روٹی ایسا برادری نو کھوان پکائی پکائیے تے مڑ او بن جائے گی دعوت تے میت تالے گھروں دعوت کھانی حرام ہو صدقہ خیرات گریبا واسطے کرے پھر رشتے دار بھی آ جانتے ہو بھی کھا تے کوئی حج نہیں پھر یہ سواب مرے نو بخش دینا اس طرح دا سواب بخشنا جیڑا ہے دن متعین کرو تے مستحب بن جائے گا اگر دن متعین نہ کرو تے سنت بن جاوے گا اس <تصفح> مسئلے نو کوئی ماہی کا لال چیلنج کرے میں کبو کر लगन मैं डंडी नहीं ज मारी अजक दावत गरीबी सारी बरादरी पैजा बाउ है आया दुख से बैठा है कार्टन नवा बैठा है सूट माया ला के वह दावत अजकल पकती है लेकिन मसले दसद्या डरना नहीं चाहता مسئلہ خل کے کرنا چاہیے کوئی لوگ اللہ کی مہربانی مسلمان نے کوئی کافر تھوڑے نے جڑے ڈانگو ڈانگی ہو جان گے کیا گوس آزم کو رضی اللہ عنہ کہنا صحیح ہے بالکل صحیح ہے غوث پاک کی ہر ولی کہہ ہیں قرآن پہ فرما ہے رضی اللہ ہو ردان ہو ربا اللہ ہر اس بندے ڈرد رضی اللہ عنہ ہے اللہ کا قرآن ایمان نال درتے غوث پاک رب تو نہیں سن ڈرتے امام نبوی ردی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے واضح لفظ موٹی قلم لکھ دیتا ہے کہ رضی اللہ عنو صحابہ واسطے بھی، تابین واسطے بھی، واسطے فرمایا پاک لوگ آئے اللہ دے سارے واسطے کیا سکنے؟ نہیں آئی؟ دعا کرو اللہ عمل دے دردی جر مانے ہوئی بولے جو کرم سفا دے دردی گلامی کرم سفا دے دردی گلامی نہیں ایس تو بہتر کوئی نے نامی کرم سفا دے وہ رب پا کی دے خد تسلا رب پا کی اے خود اے جو کو ملا تیرے نال رب ہم کلامی کرسی تیرے نال رب ہم کلامی نہیں بہتر کوئی نامی کر مستفا دے ghorove ghorove habshin nabina la akhiya milaya habshin nabina ملایا کرنی نے گھر بہ لان چائیا کرنی نے گھر بہتان چائیاں پیدا کر گئے رومی تے جامی نہ پیدا کر گئے رومی تمی نہیں سو بہ کوئی نے کر دے میرے فرمائش میں تھکیا بڑا میں بیمار آج ساری دہڑی پیارا میں سویرے آ کے ستا خان کا ڈوگر تقریر کر کے روزانہ پورا ہفتائی میں نال بیٹھا جاگتا جی تے سنا دیا سدیق فاروق اس مان واگو سیک فاروق اس وانگو مولا علی شیر جلدان وانگو تن من دھن سارا کر دے نیلامی تن من تی دن سارا کر دے نیلامی ہوئے تن من دھن سارا کر دے نیلامی نہیں اسل کوئی نامی کر مصطفیٰ دے گور صحیح تو جو ہے کوئی نہ وہ پھر کسی ڈرامے کھب گئے میں ڈرامہ نہیں پیش کر رہا میں حقیقت نہ سنانا میرا ڈٹ کے آخنا سبھان اللہ یاری دلے شبیر دسیا وچڑے بن بندی گل بچڑے کو تو بن دی گل حیران رہ گئے حیران رہ گئے کوفی تے شامی حیران رہ گئے کوفی تے شامی نہیں اس تو بہتر کوئی نیک کمی کر مستفا دے سوکھنا کہ مستفا دے دردی شرمانا تو ملکا جہنم دانے تو شرما رب زمان دیکھی خدا نے اپنے اپنے حبیب دے ذکر واسطے وے اے کرم سفا دے دردی گلامی نہیں کوئی نیک نامی کرم سفا دے اے تیران دی بارش اے تیران دی بارش تے پانی وی بھی بن سیران بارش پانی وی بنے کی شہادت کا رتبہ بلندے شہادت دا زندہ رہے شاہ اس میں گرامی زندہ رہے شاہدا اس میں گرامی نہیں استو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے تو جو ہے پہلے ہی پورے اس غرق ہونا پہلے ہی پورے رب نو جو مندات مدنی تو پورے اور رب نو جو من مدنی تو ہر جات ہو سیون ناکامی ہر جات ہو سی اس ناکامی نہیں اس کو بہتر کوئی نیک نامی کر مستفا دے تو چھوڑ دنیا <سلام> ساڈے موجود کی گل آ گئی <سلام> آتے چھوڑ دنیا تے جھگڑے تے جگڑے آ دے چھوڑ دنیا دے جھگڑے تے جیڑے آون تو کامل دے ویڑے ناراضی ایمان کوئی خامی ناراضی ایمان بچ کوئی خامی نہیں بہتر کوئی نیک نامی پر مستفا دے جائے آخری شیرار یہ سدمتا دم نہیں زندگی نے کی پی کہیں وفا نہیں وہ زندگی نے کی تھی کہیں نال وفا نہیں فجری جو آیا وہ تریاؤ سامی فجری جو آیا وہ تریا نہیں اس تہ کوئی نہیں نامی کر مصطفیٰ دے او کر مصطفیٰ دے تو دردی غلامی نہیں تو بہتر کوئی نے نامی کر مصطفیٰ دے والے من سوفی میرا صاحب رحمت اللہ لہول فرما نے دیبیاں اورتوں گل کر دیا نا فرما د رکھ زندگی بچ ایمان سابتی رکھ مسلمان دی تیم پہ آدھے نے رکھ زندگی بچی ایمان سابتی